بکال اللہ کافر منکری نے کیا اور کہا کافروں کہ نے کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور باپ دادا ہمارے کیا ہم نکالے جائیں گے لق و عیدنا میاں اس کیسم کی باتیں پرانی چلی آ رہی ہیں البتہ یہ وعدہ دیے گئے ہم اس کا ہم باپ دادا پہلے سے نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی بے سند باتیں نہ مانو ان کول سی رو فی جواب الزامی پہلا پہلا جواب تھا الزامی ان کو کہو جیسے تم منکر ہو نا قیامت کے تمہارے بڑے بھی قیامت کے کیا تھے منکر تھے قوم میں آج قوم میں سمو فراون وغیرہ ان کا حال دیکھا ہے چلو پھر زمین کے اندر دیکھو من کری کا کیا ہوا آتا تمہارا بھی ایسے حال ہوگا اس کو کہہ دیں جواب الزامی فرما میجیے چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے تھا انجام مجرمین کا آن کر کے کیا کے پھر حضور کو تسلی دی کہ بھلا علیہم اے میرے محبوب یہ اگر نہیں مانتے ایسے اونٹ پٹانگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں تسلی نہ غمگین ہوں ان کے اوپر اور نہ ہوں آپ تنگی سے حصے کی شرارتیں کرتے ہیں بھائی کو نمتاح الباد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 کوئی مقام بادر میں آیا نہیں ستر قتل ہوئے ستر گرفتار ہوئے آپ فرما دیجئے جواب شکوا امید ہے کہ قریب ہوگا واسطے تمہارے بعض وہ عذاب جس کو جلدی مانگتے ہو عذاب کا حصہ نیچے بدر لکھو بعد اللہ زی تستاجلوں بادر میں قتل ہوئے وائن ربا کا حکمت آخر عذاب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 باقی سے یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے جو محلہ دے رکھی ہے کافروں کو کہ سمجھ جائیں ایسے کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا علم نہیں ہمارے شرارتوں کا علم نہیں علم تو ہے اس لیے آگے اس علم کا بیان ہے بھئی رب سمجھ آ گیا کہ تاخیر کو اس پہ نہ محمول کرو کہ خدا کو تمہارے اعمال کا علم نہیں علم ہے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 صحیح رہنمائی کر رہا ہے آج و ہدایت پے بہ ان اللہ قرآن پاک ہدایت ہے ہر ایک کے لیے اور رحمت ہے کس کے لیے جو عمل کرتے ہیں مومنین کے لیے ان ربا کے یکفظی بین ہوم اگر اب تم نہیں سمجھتے تو پھر ایک عملی فیصلہ آنے والا ہے یہ تو تھا نا عقلی فیصلہ دلائل کا فیصلہ اب نہ مانو گے تو عملی فیصلہ آ رہا ہے کون سا کوئی قیامت میں رگڑا ملے گا نہیں تو عملی فیصلہ ہوگا دو زخمی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ انا ربا کے یکزی بین ہم تسلی حضرت کو بے شک رب تیرا عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ساتھ اپنے حکم کے اور وہ عالبہ جاننے والا ہے لہذا میرے محبوب آپ تبقل کل کریں اللہ کے اوپر اس لیے کہ آپ حق واضح کے اوپر ہیں باقی یہ با یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مردے ہوں کافروں کی مثال کیسے ہے جیسے مردے ہوں یا بہرے ہوں یا اندھے ہوں سمجھے ان کی مثال اسی طرح ہے ان نقلا تسمیں اور موتا وہی تسلی ہے حضرت کو یہ اگر ہدایت پہ نہیں آتے تو ان کی مثال دی گئی تشویح دی گئی بے شک تو نہیں سنا سکتا موتا کو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 تو پھر بھی اشارے سے سمجھے گا نا اور پیٹ دے کے جا رہا ہو وہ بات سنے گا اور نہیں سنا سکتا تو بہروں کو پکار جب کے پھر پیٹ دے والے بما انت بحادل الام یہ تشویری نمبر کتنی تین اور نہیں تو راستہ دکھانے والا اندھوں کو اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو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 اور کرو ان تو سمو نہیں سناتا تو مگر اس شخص کو جو ایمان لاتے ہماری ہے کو ساتھ اس سنانے سے ورا سنانا قبول کا سنانا نافک جو مفید ہوتا ہے سنانا قوم مسلمون وہ ماننے والے ہیں اب بعض لوگ انہیں یہاں چھیڑ دیا ہے مسئلہ سیما موت کا کہ مردہ نہیں سنتے پہلے ہمارا مسئلہ سمجھ لیجیے اس بارے میں حضرت مولانا رشید عام صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے پیر تھے اور علماء دیو کے بڑے سرفرف دار علم جو کے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی انبیاء علیہ السلام کا سیما ایک اجماعی بات ہے یقینی بات ہے فتح و رشید میں لکھا ہوا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں علیہ السلام سنتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر دروج پڑھو سلام پڑھو وہ سنتے ہیں دور سے پہنچایا جاتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تمام اہل سنت اور جماعت متفق ہیں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں باقی رہا دوسرے مردے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس کے بارے میں اختلاف ہے حضرت گنگوہی لکھتے ہیں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 وہاں جواہر القرآن میں یہی بات لکھی ہے کہ مختلف کی ہے عام مردے کا سننا اے سمجھ اور دونوں طرف سے اہل حق کہیں دونوں طرف سے دلائل ہیں لہذا عام مردے کے بارے میں کوئی کہے نہیں سنتے تو چپ کر کے کرو جو کہتا ہے سنتے ہیں تو پھر بھی, بھی چپ کر دو وہ دونوں حق پہ ہیں یا نہیں لیکن امبیال مسلام کے بارے میں کیا ہے اتفاق ہے کہ وہ سنتے ہیں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 رپورٹ پیش کرنے ہے تو ہمارے محققین علماء کہتے ہیں جو قائل ہیں اس بات کے کہ مرد سنتے ہیں وہ اتنی قائل ہیں جتنا حدیث سے ثابت ہے کیا اب حدیث سے ثابت ہے صحیح سے کہ مردوں پہ السلام علیکم کہو تو وہ سنتے ہیں کارے لیال خود بخاری میں ہے یس موقع آیال ہے کارے لیال سنتے ہیں تو مہاراج سننے کے قائل بنو تو عام نہ بنو اتنا بنو جتنا کس سے ثابت ہے حدیث سے اللہ مروحمانی لکھتے ہیں یس مئو نفل جملہ فل جملہ کا منع یہی ہے جتنا ثابت ہے حدیث اتنا سنتے ہیں یہ تو ہے جی اصل مسئلہ کہ ہمارا کیا ہے اصل مسئلہ باقی ادھر سے یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے وہ کیوں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 پھر بیٹھے بولنے پہاڑے تم تمہارا تو زید کو تشبیر جو شیر کے ساتھ دیں گے دم کے اندر دیں گے یا بہادری کے اندر دیں گے کیونکہ دم تو فقط شیر میں ہے زید میں تو دم نہیں تو وجہ تشبیر کی مشترک ہونی چاہیے اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضور جو بات کرتے تھے کافر لوگ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے سنتے تھے نا سما تو تھا لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ نہیں سنتے تو کون سا سننا نہیں سنتے سیما نافے کیا جس کو سیما قبول کہا جائے سیما نافے کہا جائے کہ کافر سیما نافے نہیں سنتے تو جب کافروں کے اندر سیمائے نافے کی نفی ہے بطرک سیما کی نفی آئے تو مردوں کے اندر بھی کس سیما کی نفی کرو گے سیما نافے اس کی نفی کرو گیا مترک سیما کی مترک سیما کی نفی کرو تو وجہ جاتش بھی مشترک نہیں بنتی وہاں بھی یہی کہیں گے کہ سیما نہ پہ نہیں پایا جاتا اب ایک مردہ مر گیا ہے آپ اس کو جا کے تبلیغ شروع کر دیں تو یہ سنے گا بھی تو یہ سیما اس کے حق میں نافے ہوگا وہ تبلیغ کا وقت کیا تھا دنیا تھی ادھر توبہ کا ادھر سمجھا ہے سمجھ وہاں سنے بھی صحیح تو سننا ناپے نہیں ہوتا وہاں بھی سیما ہے ناپے کی نتی ہے ادھر بھی سما ہے ناپے کی اس کی دلیل یہ ان تو سمو مومن کے لیے کون سا سما ہے سمایا نا وہ سمجھے اب قرآن پاک بھی سمجھنے کی تو کوشش کرے نا اب سوچ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتی نہیں دنیا ایسے اوٹ پٹاغ مارتی ہے قرآن کا سمجھنا مانا دارا ہم ہاں منطق وغیرہ فلسفے کے اندر وقت ضائع کر دیتے ہیں یا ایسی عربی کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں جو ولہ تربی ہاں صحیح عربی کی ٹانگ توڑنے والی قرآن کی طرح اللہ کے بندے عربی بھی وہی سکھو جو قرآنی عربی ہے دیکھو جی بائزہ واقع مبادی قیامت پہلے بات وہ چلی آ رہی تھی کہ یہ قیامت کے منکر ہیں کون منکر ہیں جی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 کافیت حاشر ایسے ہوگی کہ ہر ہر امت سے اللہ تبارک و تعالی گروہ کو نکالیں گے اور گروہ مقذبین کا ہوگا ہر امت سے کس کو نکالیں گے گراؤ کو مقذبین کا گراؤ ہوگا کافی ہوگا جھٹنا نے آگے کا جی جس دن اکٹھا کریں گے جمع کریں گے ہر امت سے ایک, ایک گروہ کو ان لوگوں سے جو تکزیب کرتے تھے ہماری آیات کی پھر ان کی جماعت بندی ہوگی بناؤ جی سفے بناؤ بو پہلے بڑے بڑے بدماش کھڑے ہوں پھر دو نمبر تین نمبر حد ایزا جاؤ یہاں تک کہ جب آئیں گے محشر کے اندر میدان حشر کے اندر کالا اللہ فرمائیں گے کیا جٹھلایا تھا تم نے میری ایتوں کو حالانکہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا کم از کم میری ایتوں میں سوچتے اپنے علم کو دخل دیتے ہماری ایتوں کے اندر جٹلایا تم نے ایتی میروں کے اور نہ احاطہ کیا تھا تم نے ساتھ ان کے بیت علم کے علم کے ذریعے سوچ لیتے ام ماضا کن تم بلکہ تم بدلاؤ کہ کیا عمل کرتے تھے تم تم بولو خود بتلاؤ کہ ماضا کنتم تم کیا عمل کرتے تھے تم واہ کال کو لو علیہ انجام مقذبین بین اور واقع ہو جائے گی بات آزاد بھی ان کے اوپر بس سبب ظلم کے بس وہ نہ بول سکیں گے عذر معذرت بھی نہیں کر سکیں گے علم ی دلیل دلی لکلی برائے امکان قیامت دلی لکلی برائے امکان قیامت قیامت ممکن ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک کیا ہم نے رات کو کنک سکون کریں بیچ اس کے اور دن کو دکھلانے والا دن لاتا ہے ہر چیز نظر آتی ہے بے شکس میں البتا نشانیاں قدرت کی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا تھا جی دلیل کس کے بارے میں تھی امکان قیامت آمد قیامت ممکن ہے اب احوال قیامت یعنی بھوئے قیامت سمجھو امکان قیامت کے بعد بھکوے قیامت احوال قیامت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 جانداروں میں نا اب دوسری تاثیر دیکھو وہ ترل جبالا تاثیر ثانی جمادات میں یہ جمادات پہاڑ ہو گئے تاثیر ثانی جمادات میں اور دیکھتا ہے تو اب پہاڑوں کو گمان کرتا ہے تو ان کو بڑے مضبوط حالانکہ یہ قیامت کے دن تمر مرو صاحب اڑتے پھریں گے جیسے بادل اڑتے ہیں اڑتے پھریں گے جیسے بات اٹھتے ہیں اب آپ سوال کریں گے کہ یار ان کو کیسے اڑا دیں گے بڑے بڑے پہا پر میں سن اللہ یہ کس کا فیل ہوگا اللہ کا فیل ہوگا جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو توڑ بھی سکتا ہے ان نو خبیروں میں مارتا پالو من جا بلحسنات قانون مجازات قانون مجازات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 رب اس شہر کی اس شہر کا جو رب ہے وہ رب جس نے محترم بنایا اس کو بالا شائے اور اس کے ملک میں ہر چیز ہے وہ مرتا نکونا فرید نمبر کتنی جی دو حکم کیا گیا ہوں یہ کہ ہو جو برداروں میں سے بان آت اور قرآن نمبر تین یہ کہ پڑھتا رہوں میں انگریزی کو ایسے اس کو پڑھوں ہاں قرآن کے دار محبت کو وہ منتدا پد و شاست کے ہدایت پاتا ہے تو ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے واد ہے وادا و منظلہ یہ وئید ہے جو گمراہ ہوتا ہے تو کہہ دو سوائے اس میں تو ہوں ڈرانے والوں میں سے واہ کول الحمد یہ فریض انبار کتنی ہے جی چار اور کہہ دے تو سب تعریفیں اللہ کی ہیں سیوری کو مایات ہی ان کریبی دکھائے گا تم کو واہ کیا آیات سے مراد ہے, واقعات قیامت پس پہچان ہو گے ان کو اب تو انکار کرتے ہو نا واقعات کو دے کے پہچان لو گے وہ ماربو کا بھی غافیلے وہی تو منکرین ہے اور نہیں رب تیرا غافل اس سے کہ کرتے ہو تم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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام